السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ عب العالمین و سلاۃ وسلم اعلیٰ رسول کریم ولی علیہ وصحب و منصارہ علیٰنہج علیہ و سلم تسلیم بعد ہمارا موضوع چل تھا جنت کی سیر کے حوالے سے اور کو شک نہیں کہ جنت کی سیر یہ وہ موضوع ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے بلکہ اس سیر کی تفصیلات کو پہچاننا چاہیے اور سابقہ ملاقات میں ہم نے جنت کے محلات کے حوالے سے کچھ بات چیت کی تھی اور جنتیوں کے لباس اور ان کے کھانے پینے کا ذکر ہوا تھا تو جنت کی سیر کرتے کرتے ہم چلتے ہیں جنت کے موسموں کو دیکھنے کیونکہ دنیا میں سیر و سیاحت کا سب سے بڑا تعلق جو ہے کسی جگہ کے موسم اور وہاں کے جو طبی ہی مناظر ہیں خوبصورت مناظر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو ناتے جنت کے موسم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا رفیع شمسا ولا ذمہ راہ کہ نہ تو وہاں پر دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی سخت سردی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جنت کے موسم کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا امارائی تھا السا ال تکون قبل تروہِ الشمس تو ابن باسماتیں ہیں کیا تم نے دیکھا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کیسا موسم ہوتا ہے فجر طلوع ہونے کے بعد جب روشنی ہو جاتی ہے اور سورج طلوع ہوتے وقت یا سورج طلوع ہونے سے پہلے جو خوشگوار موسم ہوتا ہے روشنی بھی نہ تو دھوپ ہے کہ جسم کو چبھنے والی اور نہ اندھیرا ہے رات کا بلکہ روشنی چھا جاتی ہے اور پر لطف فضا ہوتی ہے تو فماتے ہیں ابن عباس کدا نور کنورہا کہ ایسے ہی جنت کا موسم ہوگا کہ اس میں روشنی ہوگی لیسا صفیہ شمس ملا ظمحریر کہ جس میں نہ سورج کی دھوپ ہے اور نہ ہی سردی کی ٹھنڈک ہے شیخ الاسلام ہم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں سورج اور چاند چکے نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہاں پر رات اور دن ہوں گے لیکن جنت والوں کو ان کو صبح اور شام کے اوقات کا پتہ چلے گا تو یہ ہے جنت کا وہ عظیم موسم کہ جس موسم کو پانے کے لیے ہر مسلمان کی تمنا کوشش ہونی چاہیے اسی طرح جنت میں اوقات کے حوالے سے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان والا فی ہے ابو کرتم واشیا کہ جنت والوں کے لیے وہاں پر روزی ہوگی رزق ہوگا صبح اور شام ویسے تو صبح و شام کا اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے کہ ہر وقت ہر لمحے جنتی جب بھی تمنا کرے گا کسی بھی کھانے پینے کی اللہ کی وہ نعمت اس کے سامنے ہوگی لیکن یہاں پر خاص طور پر بکرتمع اشیا کو جو ذکر آیا ہے صبح اور شام کا تو صبح و شام کا تصور کیا ہے اس کے بارے میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام اگر وہ وہاں پر دن اور رات تو نہیں ہوں گے لیکن روشنی ہوگی نور ہوگا کہ جس روشنی اور نور سے ان کو صبح اور شام کے اوقات کا پتہ چلے گا قطع ہم تو لال فرماتے ہیں جو تابعین میں سے بہت بڑے تابق ہیں فی ہر سا عطا نبکرعتم تو جنت والوں کے لیے دو گھڑیاں ہوں گی صبح اور شام کی اور یہ گھڑیاں جو ہے نور اور روشنی کے اعتبار سے ہوں گی اور اسی طرح سیدنا ابو نبو رضی اللہ تعالیٰ عہر روایت اعتماد ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سب سے پہلے جو گرو داخل ہونے والا ہے ان کی صفت بیان کرتے فرمایا قلوبہم قلب واحد ان سبی کے دل ایک ہی دل کی مانت ہوں گے یو سب بحول اللہ آبک کہ جو اللہ کی تصویر بیان کریں گے صبح اور شام جس طرح کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے تو یہاں پر تصویر کے حوالے سے بھی صبح و شام کا ذکر آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے صبح و شام کا تصور ہوگا لیکن وہ صبح و شام دن کے صبح و شاموں کی طرح نہیں کہ جن کا تعلق رات اور دن سے ہے بلکہ وہ اس نور سے متعلق ہیں جو اللہ کے عرش کی طرف سے ظاہر ہوگا اور یہی چیز ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ماتے ہیں کہ صبح اور شام کے اوقات مقدر کیا جائیں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے کہ جن کو پہچانیں گے اور بلكہ الگ الگ دنوں کی پہچان بھی ہوگی حتیٰ کہ جمعہ کے دن بھی وہاں پر معروف ہوگا کہ جس کا ہم آگے چل کر بیان کریں گے جمعے کے دن کے حوالے سے کہ جمعہ کے دن بھی جنت والوں کے لیے کس قدر اہمیت کی اور کس قدر ان کے ہاں اس کی اہمیت ہوگی اور کیا کچھ اس میں ان کو انعامات ملیں گے اسی طرح جنت کے حوالے سے یہ ہے کہ جنت راحت و آرام کی جگہ ہے جہاں پر ہر طرح کی فارغ البالی کی زندگی ہے کسی طرح کی محنت مشقت تھکاوٹ نہیں ہے نہ کسی طرح كا رنج و علم ہے نہ کوئی بڑھاپا بیماری ہے ہر لحاظ سے سکون و آرام ہی آرام ہے کوئی ایسی چیز نہیں جنت کی زندگی میں کہ جو انسان کے لطف میں اس کے آرام و سکون میں کسی طرح سے بھی خلر پیدا کرے اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس سے کہ صورت الحجر صورت الحجر لہماتہ ہے لمس ہوں فی ہاں ناؤ صاحب وما ماہا کہ جنت والوں کو وہاں کسی مشقت کا سامنا نہیں ہوگا اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے اور شورفات میں بلکہ بذات خوش جنتی کہیں گے لا احمد صنافی حالوسموں ولا احمد صونافی ہبوب کہ اللہ کا شکر ہے ادا کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہاں نہ تو ہمیں کوئی مشقت ہے اور نہ ہی کسی طرح کی تھکان اور تھکاوٹ کا سلسلہ ہے اور اسی حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس طرح کہ ابو سعید الخری اور ابو حرارہ رضی اللہ عنہ رتماتے ہیں کہ یونادی منادن پکارنے والا پکارے گا جنت والوں کو ان لکم ان تس فلا تس کم و کہ تم کو ہمیشہ یہاں پر صحت مند رہنا ہے کبھی بیمار نہ ہوگے و ان نکم ان تحیو انتہ یو فلاں اور ہمیشہ تم کو زندہ رہنا ہے کبھی تم کو موت نہ آئے گی اور ان لکم رقم انتشو فلا تحرم و اور ہمیشہ تم کو نوجوانی ہی کی زندگی میں رہنا ہے کبھی بڑھاپا نہ آئے گا اور ان لکم رقم ان فلا اور ہمیشہ تم کو نعمتوں بھری زندگی ہی گزارنا ہے اور کبھی تم کو جو ہے ان نعمتوں کے چھوٹ جانے کا کوئی ایسا سلسلہ نہ ہوگا اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے منود و انت کن جنت عرستم ہے بیمہ کن تم جس طرح کہ صورت العالیٰ میں لہماتا ہے کہ ان کو پکارا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے کہ جس کے تم کو وارث بنایا گیا ہے بیمہ کن تم تَعْمَلُونَ اس کے بدل یا اس کے سبب جو تم عمل کرتے تھے جس سے کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے اس طرح سعید نبو حل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے جو بھی صحیح مسلم روایت میں اس کے روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ اللہ وسلم نے فمایا میت خل الجنت یا نہ آموں لا بس لا بس لا طبلہ سیاب ولا کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نیمتے ہی پاتا رہے گا کبھی نیمتے چھوٹے گے نہیں ان کے نہ تو کپڑے کبھی وہ سیدھا ہوں گے اور نہ ہی ان کی جوانی کبھی ختم ہوگی تو یہ جنت والوں کے راہ تو آرام کہ جو سکون و اطمینان کی جگہ ہے دنیا میں انسان آرام حاصل کرنے کے لیے عام طور پر سوتا ہے تو کیا جنت میں بھی سونے کی ضرورت ہوگی تاکہ آرام حاصل ہو ہاں اس کا جواب نبی کریم علیہ صلاۃ السلام سے پوچھا گیا جس طرح کہ بحفی اور تبارانی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے سیدنا نجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے نام و الجنہ کہ جنت والے سوئیں گے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں ان نوم و الموت کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن یا موت سے ملتے جلتی ہے اور اہل الجنت لایہ اور جنت والے سوئیں گے نہیں تو اس حدیث میں آپ سر کا فرمان کہ جنت والے سوئیں گے نہیں لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ سونے سے راہت و آرام ملتا ہے آدمی فریش ہو جاتا ہے تازہ دم ہو جاتا ہے تو جنت اگر نعمتوں کی جگہ ہے تو وہاں پر تو اور بھی زیادہ نیند آنی چاہیے تو علماء نے وہاں پر نہ سونے کی دو وجہ بیان کی ہیں ایک وجہ تو آپ سر بیان کر دی کہ موت چونکہ نیند اور موت دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور موت کا سلسلہ چونکہ ختم ہو چکا ہوگا اس لیے نیند بھی وہاں پر نہیں ہوگی یہ ہے کہ انسان دنیا میں سو تھکاوٹ ہو اور اس کے لیے نیند کی ضرورت ہو ایک چیز کہ وہاں پر تھکاوٹ نام کی چیز نہیں کہ جس کو ختم کرنے کے لیے سونے کی ضرورت ہو اور دوسری بات آدمی جتنے گھنٹے سوتا ہے کیا خیال ہے اس کو لذت ملتی ہے سو سوتے ہوئے اگر فرض کرو کسی بڑے خوشگوار ماحول میں ہو بڑے دلکش مناظر اس کے آس پاس ہوں اور کھانے پینے کی لذتیں طرح طرح کی موجود ہوں دیکھنے کے سننے کے ہر لحاظ سے ہر طرح کی نعمتیں ہوں تو سونے کے دوران یہ ساری نعمتیں کٹ جاتی ہیں جب آدمی سوتا ہے تو یہ ساری نعمتیں چھوٹ جاتی ہیں کھانے پینے کے لذتیں بھی ختم تبھی وہ مناظر بھی دل کے سا مناظر بھی آدمی نہیں دیکھ پاتا وہ بڑی خوبصورت آوازیں جو سن کر اپنے دل کو وہ خوشی دلاتا ہے مسرت دیتا ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہیں یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے آس پاس کی اس کو لذت دینے والی ہو سکتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بال اوقات آپ کا کوئی بڑا عزیز دوست یا کوئی بہت عزیز شخص آپ کے پاس آیا ہو تو آپ کیا ہے حتیٰ کہ اس کی خاطر اپنی نیند بھی قربان کرتے ہیں نیند بھی چھوڑ دیتے ہیں چاہے تھکاوٹ کا احساس ہو تب بھی ہاں بال اوقات احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہنے کا مقصد کہ نیند جو ہے اس سے کیا ہے نیم تو کا چھوڑ جانا ہے تو جنت چونکہ نیم تو کی جگہ ہے اور مسلسل نعمتوں کی جگہ ہے اور جو نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا ان میں تجدد پیدا ہی ہوتا چلا جائے گا تو پھر وہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مسلسل ان نعمتوں کو پانے کے لیے اس کو نیند کی ضرورت نہ ہو وہاں پر نیند کا کوئی سلسلہ نہ ہو کیونکہ نیند آئے آئی تو جتنے گھنٹے آدمی سوئے گا اتنے گھنٹے تو ان نعمتوں سے محروم ہو گیا اس لیے جنت میں نیند نہیں ہے تو تین وجہ بیان ہوئیں ایک تو چونکہ نیند اور موت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اور بلکہ قرآن کریم میں نیند کو موت کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ فلاں فسخی نام ہے اور اسی طرح نیند آتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے محنت مشقت کی وجہ سے اور تیسرا کیا ہے کہ نیند سے نیم سے چھوٹتی ہیں اور جب جبکہ جب جنت جو ہے وہ نعمتوں کی جگہ ہے اور مسلسل نعمتوں کی جگہ ہے اس لیے وہاں پر نیند نہیں ہے اسی طرح ہم چلتے چلتے جنت کی سیر کرتے ہوئے جنت کی محفلوں کو دیکھتے ہیں وہاں کی محفلیں مجلسیں مجلسوں میں کیا کچھ ہوگا کس قدر آلی شان ان مجلسوں کا ساز و سامان ہوگا اور ان مجلسوں میں بیٹھنے والے کون ہوں گے ان محفلوں میں بیٹھنے والے کون ہوں گے دنیا کی جو پر لذت چیزیں ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر لذت محسوس کرتا ہے اور خصوصاً اگر وہ دوست جو بہت مدت کے بعد ملے ہوں تو جنت اگر نعمتوں کی جگہ ہے تو جنت کے نیم میں سے یہ محفل مجرسے بھی ہیں دنیا میں انسان اپنے گھروں کو بناتے ہوئے اور گھر کے ساز و سامان مہیا کرتے ہوئے ہاں بیڈ روم بھی ہوتا ہے کچن بھی ہوتا ہے اور بھی اس طرح گھر کے مختلف جو ان کے اجزاء ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ عام طور پر توجہ ڈرائنگ روم پر دی جاتی ہے کس لیے کہ گھر میں باقی تو گھر کے اندر گھر کے افراد ہی رہتے ہیں جیسا بھی ہوگا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ڈرائنگ روم اس میں کون ہے مہمان آتے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں آدمی اس کو سجاتا ہے اس میں اچھے سے اچھا فرنیچر اور یہ سامان ساز و سامان مہیا کرتا ہے چاہے کر لیکن کیوں نہ کرنا پڑے تو اگر دنیا میں انسان اب مہمانوں کی خاطر اور مجلسیں بنانے کے لیے بلکہ عربوں کے ہاں خصوصاً اور آفرس کے بلکہ یعنی کہ اس میں ترغیب یہ ہے کہ مجلسیں کھلے بنانا اور خصوصاً عربوں کے ہاں دیکھا گیا ہے کہ مجلسیں بنانے میں بعض لوگ بہت اس چیز پر ان کے اہتمام ہوتا ہے اور بہت بڑی بڑی مجلسیں بناتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھ سکتے ہوں خصوصاً جس قدر کسی کے پاس اللہ کے دیے ہوئی نیمتے ہیں دنیا کے وسائل ہیں اسی قدر ان کی مجلسیں سے بھی بڑی ہوتی ہیں اور مجلسوں کے ساتھ سامان بھی اسی قدر ہوتے ہیں اگر ہم دنیا کے کسی بادشاہ کسی امیر مالدار ان کی کو بڑی محفل مجلس جس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا قیمتی پتھر لگائے ہوئے ہوتے ہیں کیا کیا اس کو سجانے کے لیے اس کی زیب و زینت کے لیے انتظامات کی ہوتے ہیں طرح طرح کے کمک میں اور لائٹیں اور کس طرح کے کرسٹل یہ ساری چیزیں وہاں لگی ہوتی ہیں اس کو مزین کرنے کے لیے اور مہمانوں کے ان کی راحت و آرام کے لیے کس کس طرح سے وہاں پر انتظامات کیے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں یہ آپ کے ڈرینگ روم یہ محفل مجلس سے کس طرح کی ہوں گی آئیے ذرا دیکھتے ہیں پہلی بات تو وہاں پر ماتا ہے کہ وہ صرف کو کرسیاں صوفے نہیں ہیں سرر شریر کے جمع اور شریر کے بنے تخت دنیا میں تو تخت جب کہ آتا ہے تو بادشاہ کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ تخت تو بادشاہ کے پاس ہوتا ہے لیکن جنت میں چونکہ ہر جنتی ہی بادشاہ ہوگا اور بادشاہ بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ کہیں اس سے بڑا ہم نے ذکر کیا تھا کہ آخری جنتی سب سے کم درجے کا جنتی اس کو اللہ تعالیٰ اتنی جنت دے گا جس دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کی دنیا ہو اس کی بدسلطنت ہو اور اس سے دس گنا اور زیادہ تو اگر جنتی جو سب سے آخر میں ہے سب سے کم درجے کا ہے اس کی اتنی عدیم و شان جنت ہے یہ اس کی شار و شوکت ہے تو اعلیٰ جنتیوں کی وہاں پر کیا شار و شوکت ہوگی تو وہاں پر جنتیوں کی محفل و مجلسوں میں کو کرسیاں ٹیبل ایسی چیزیں نہیں بلکہ وہاں پر تخت ہوں گے جو بادشاہوں کے تخت ہیں ہر ہاں جنتی کے بیٹھنے کے الگ سے تخت ہے اور تخت بھی وہ جنت کے فی ہا سورم مرفوع اللہ تعالغاشیہ میں انہیں محفل مجلسوں کی ایک جھلک ہم کو پیش کرتا ہے فی سرور سور مرفوع اس میں بہت بلند بالا جو ہے وہ مسندے لگی ہوں گی تخت لگے ہوں گے اقواب و مودوع اور مہمانوں کی خدمت کے لیے جام رکھے ہوں گے و نماری کو مصروفہ اور کتاروں میں گاؤ تکیہ لگے ہوں گے وہ ذرابیوں اور بڑے قیمتی نفیس قسم کے فرش جو ہیں اور قالین بچھے ہوں گے جنتی جہاں بھی ہوگا جہاں بھی اس کو مجلس لگانے کی ضرورت پڑے گی یہ مجلسیں ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی یعنی کہ وہ بھی مجلس و ہماری فلاں جگہ پہ ہے وہاں پر جا کر بیٹھیں گے جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے جنت کے نعمت جنتیوں کے ساتھ ساتھ جنت بہت بڑی اردو حسم آباد پر تو جہاں جنتی ہوگا اور جہاں اس کو بیٹھنے کی ضرورت ہے جہاں اس کے مہمان آ گئے جہاں اس کے عزیز و کار اس کے ساتھ ہیں وہیں پر کی محفل وجہ سے بھی ساتھ ساتھ ہوں گی سور و نے اس میں بھی اسی طرح کا اللہ نے اس کی جھلک پیش کی ان ابرار الفیع آئم بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے اللعرقی ینظرون وہ تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے تختوں پر بیٹھے الرائق اریکہ کی جمع مسندیں بہت بڑی بڑی ان پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے جنتوں کے تعریف و فی وجوہی النعیم کہ جن کے چہروں سے ہی آپ کو نعمتوں کی جھلک نظر آئے گی پتہ چلے گا چہروں کو دیکھ کر ہی کہ کن عظیم الشان نعمتوں کے اندر یہ لوگ ہیں اور صورت الرحمن میں اللہ تعالیٰ کہماتا ہے متقین علافرش فرش متعین و حامل اسطبرک واج لال جنتِ ندان کے جنتی اپنے ایسے تکیوں پر ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے کہ جن کا بتا عنہ میں اوپر کا جو کیا حال ہوگا اوپر کا تو کیا اس کا ریشم اور کیا قیمت کی ہوگا صرف اس کا اندر سے استر جو ہے جو اندر کا حصہ ہے وہ بھی موٹے ریشم کا ہوگا اور جنت کے پھل ان کے پاس جھکے ہوں گے اور جی آدم کا فرمان اتقی نلا رفرف خدر و عبقری حسان کہ جنتی سب قالینوں پر نفیس اور نادر فرشوں پر تقین لگائے بیٹھے ہوں گے اور سود واقعہ میں اللہ نے جنگ پیش کرتے ہوئے کیا فرمایا اللہ سور کہ بڑے مزین موتیوں سے مرثہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے یعنی تخت بھی کوئی عام تخت نہیں ہے لیکن موتیوں کے تخت متقین علیہ متقابلین اللہ نے ساتھ منظر بھی پیش کیا کہ جنت والے کس طرح بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے یعنی ذرا تصور کیجئے کہ اس انداز کی محفلیں ہوں مجرسے ہوں تخت لگے ہوں گاؤ تکیہ لگے ہوں اور موتیوں سے مزین ہوں اور جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو ہے وہ فکر و غم کی زندگی سے بہت دور لاؤ بالی کی زندگی کہ جہاں پر فکر نہیں کو غم نہیں اس انداز سے بیٹھے خوشگفیوں کے اندر ہاں یہ اصل نعمت یہ اصل وہ جنت وہ نعمت جس کو ڈھونڈنے کی جس کو پانے کی ضرورت ہے جس کے لیے محنت کی ضرورت ہے ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا کی محفلوں کو سجانے کے معاملات انسان کی کس قدر کوشیں ہوتی ہیں کس قدر دنیا کے وسائل اس میں بہتر سے بہتر مہیا کیے جاتے ہیں لیکن دنیا کے محفلِ مجھے سے آدمی باغ اوقات بیٹھنے کو تو بیٹھا ہوتا ہے کسی گاؤ تکیہ لگا کر بڑا ان کہ شہانہ ٹھاڑ باڑ سے لیکن اللہ تعالی ہی جانتا ہوتا ہے کہ اس کے دل دماغ میں کیا پریشانیاں ہیں کیا کیا غم ہیں کیا کیا فکر ہیں کیا کیا طرح طرح کی اس کے سامنے خدشات ہیں کہ یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے یہ نہ چھوٹ جائے وہ مصیبت نہ آ پڑے طرح طرح کے غم اور پریشانیاں اگرچہ آدمی بعض دیکھنے کو بڑا شہانہ ٹھاٹ بھاڑ سے بیٹھا نظر آتا ہے اگرچہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو جس قدر کو آدمی بڑا ہوتا ہے اپنے منصب میں عہدے میں اسی قدر حقیقت میں اس کے اوپر پریشانی غم فکر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ تو زیادہ, زیادہ ہے لیکن اصل جو نعمتوں کی جگہ وہ یہاں یہ ہے کہ جہاں پر کوئی کس طرح کا غم کوئی فکر کوئی سوچ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایسی چیزوں کا وہاں پر کوئی دور تک تصور نہیں اور صرف اللہ نے جنت والوں کی محفلوں کا مجلسوں کا ذکر نہیں کیا کہ وہ مجلسے کیسی بلکہ مجلسوں کے اندر کس کس انداز سے ان کو کھانے پینے پیش کیے جا رہے ہوں گے یا تنازعہ کا صلی العن فی اللہ تفیم ماتا اللہ تعالیٰ کہ جنتی ایک دوسرے سے لپک لپکر جام شراب کے جام لیں گے کہ جس میں نہ کو بدکاری ہے نہ کوئی گناہ کے معاملات ہیں وہ تقی ہے ید او کے شراب جیسا کہ سر وسعت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ تکیل کا بیٹھے ہوں گے ید رفیع کے کہ بہت سے پھل طرح طرح کے پھل جس کی دل میں تمنا پیدا ہوگی اور جو مشروب پیرے کو دل چاہے گا وہ طلب کریں گے اور ان کے پاس فوراً حاضر ہوگا اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ مجلسوں میں بیٹھنے والے کون ہیں یہ بھی اہم سوال ہے کہ کیونکہ دنیا کی مجلسیں ہی ہوتی ہیں کہ مجلس با اوقات جمتی تو ہے دوستوں کی اور خوشگفیاں شروع ہوتی ہیں لیکن اسی مجلس میں کا اینڈ جو اس کا اختتام ہوتا ہے باوقات کس پر ہوتا ہے ہاں وہیں پر کسی لڑائی پر کسی جھگڑے پر کسی قتل و قتال پر اسی مجلس میں خون بہرا ہوتا ہے قتل ہوئے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے جھگڑے اور فساد اور گالی گلوچ اور تانو تشنی ہاں با بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں لیکن شیطان آتا ہے اور اٹھنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جگڑ کر اٹھ رہے ہوتے ہیں تو جنت والوں کی محفل مجلسیں صرف ظاہری دیکھنے کے لحاظ پر رونق نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے جنت والوں کا آپس کا تعلق <سؤال> کہ دنیا میں جن کی جگری یاریاں تھیں جو دلی دوست تھے بڑی گہری دوستیاں تھیں جن کی ایک دوسرے کے ساتھ وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کیونکہ دوستیاں تھیں دنیا کی خاطر دنیا کے مفادات کی خاطر کسی کفر و بيمانی بدماشی بدکاری اس کاموں کی خاطر تو وہ دوستیاں یہی پر دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں قیامت کے دن بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے لیکن عل المتقین ہم ہاں متقی پرہیز یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دوستیاں قیامت تک جاری ہیں جنت میں اور دوستیاں بڑھ جائیں گی تو جنت والے ایک دوسرے کو وہاں پر ملنے جائیں گے زیارتیں کریں گے یہ ان کی مدد سے چلتی رہیں گی دنیا میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا ہاں مجلس تو جمانی ہے مجلس جمانے کے, جمانے کے لیے اس کے وسائل بھی چاہیے کوئی دس مہمان آتے ہیں گھر میں تو فکر ہوتی ہے ان کے کھلانے کے بھی ان کے انتظامات کے بھی تو دنیا کے تو یہ فکر ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ہاں لذت تو آتی ہے مزہ تو آتا ہے کہ اگر کوئی دوست کو عزیز وقارب جمع ہو جائیں تمنا تو ہوتی ہے لیکن ان تمناؤں کو حاصل کرنے کے لیے بڑا کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے اور بڑے اس کو فکر غم برداشت کرنا پڑتے ہیں بلکہ بعض اوقات قرضے اٹھا کر اور طرح طرح کی مشقتوں پڑھ کر جو ہے وہ آدمی آنے والے مہمانوں کو ان کی خدمت اور ان کی جو مہربانی کرتا ہے لیکن جنت میں پہلی بات تو جنتی آنے والے بھی میں بیٹھنے والے بھی آپ کو جس طرح بھی حدیث پڑھ رہے تھے علاقل بھی رج ایسے ہوں گے جس طرح ایک سبھی ایک دل کے دل کے مالک تمام جنت والوں کا سبھی کا جیسے ایک ہی دل ہو اور دنیا کے اختلافات کہاں سے آتے ہیں کہ ہر ایک کا دل الگ ہے ہر ایک کا دل مختلف ہے دل مختلف ہونے کا معنی کہ ہر ایک کا مزاج اس کی ترجیحات اس کی مرغوبات جو بھی ہیں کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا کیا کس سے دوستی ہے کس سے دشمنی ہے کس سے محبت ہے کس سے نفرت ہے کیا ہے یہ ساری چیزیں ہر ایک دل کے معاملات الگ ہیں لیکن جنت والے سبھی ایک دل والے ہوں گے سبھی کا ایک دل ہوگا تو جس وجہ سے اصل اگر محبتیں ہیں اصل اگر کوئی مجلسیں ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر مزہ آنے کا وقت ان کے صحیح لذت ملے گی تو یہ جنتیں ہیں اسی ساتھ ساتھ یہ بیان کرتے چلے جائیں کہ جنت والوں کا معاشرتی ماحول کیسا ہوگا ان مجلسوں کے اندر بھی اور عموماً جنتیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی تو بات کر رہے تھے کہ آدمی باغ کا دنیا میں رہتے ہوئے اس کے پاس بڑی نعمتیں ہوتی ہیں مال ہے دولت ہے بڑا بنگلہ ہے اور بڑا پیلس ہے اور اس طرح دنیا کی ہر طرح کی آسائشیں ہیں لیکن یہ ساری لذتے ساری نعمتیں سبھی آسائشیں جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہیں جب دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں دشمنیاں ہوتی ہیں دوریاں ہوتی ہیں جھگڑے فسادات ہوتے ہیں بہتان بازیاں ہوتی ہیں گاڑی کے روز اور تان تشنی ہوتی ہے ہاں بالکل ساری دنیا کے لذتیں بیکار ہو جاتی ہیں نہ اس تو وقار رہتا ہے اور نہ ہی ان نمتوں کو جو آدمی اس کے پاس ہیں ان کو ان سے کس طرح کا وہ اٹھاتا ہے تو آدمی فطری طور پر اپنی خوشیاں بانٹنے کے لیے اس کو کیا چاہیے خود اپنے اپنی زیادہ تر تو نہیں ہے. اس کو دوسرے لوگ چاہیے دوسرے لوگ کا معاملہ چاہیے دوسرے لوگوں سے تعلق چاہیے لیکن یہ تعلق دنیا کے اندر ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. اگر ایک وقت میں دوستی ہے تو اگلے وقت میں دشمی ہوتی ہے اگر ایک وقت میں محبت ہے تو اگلے لمحات میں وہ نفرت میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اگر ایک لمحے میں خیر خواہی کے جذبات ہیں تو شیطان اگلے ہی بعض لمحات میں ایک دوسرے کے دل میں کینہ بغس اور حسد اور کیا کیا ڈال دیتا ہے کہ وہی جو ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بہن, بہن بھائی ہوتے ہیں انہیں کو جھگڑے فسادات پیدا کر کے دور دور کر دیتا ہے اور اسی طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے طرح طرح کے الزامات بہتان بازیاں کیا کیا انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگرچہ انسان آدمی ویسے تو دنیا کے وسائل کے لحاظ سے بہت کچھ ہے لیکن لوگوں کی باتیں سن سن کر بڑا اس کا دل کڑتا ہے دل تنگ پڑتا ہے اور اتنا دل تنگ پڑتا ہے کہ بعض اوقات آدمی صرف اپنے ماحول معاشرے کی وجہ سے اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے خودکشی تک کر لیتا ہے فلانے نے خودکشی کیوں کہ کیوں؟ فلاں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا کسی بہن بھائی نے اس کو کوئی ایسی بات کہہ دی کسی دوست نے اس کو کوئی خاص تانہ دے دیا سمجھے نا ایسے واقعات سنتے سنتے رہتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد کیا کہ یہ ہے دنیا کہ جس کی لذتے اگر ہیں کسی وقت بھی کسی انداز سے تو اس کے ساتھ طرح طرح کی بے مزگیاں بزگیاں طرح کی اس میں یہ نفرتیں اور مصیبتیں اور آفتیں اور یہ ساری چیزیں بدزمیاں ہیں گالی گلوچ ہے غیبت ہے حسد ہے کینہ بغض ہے اور جھوٹ ہے ہر انسان دوسرے پر دوسرے کے ساتھ دھوکہ بہی پر تلا ہوا اور خصوصاً آج کیا دور میں بعض جگہ پر آدمی کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اصل یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی دھوکہ دے گا یہ آدمی کوئی نہ کو چکر ضرور دے گا کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دل میں یہ ہوتا ہے تو جب معاملہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہو تو ایسے ماحول میں رہنا انسان کے لیے حقیقت میں کیا ہے عذاب ہے یہ دنیا کا عذاب اور اس لیے نہ سمجھے کہ عذاب صرف آسمان سے پتھروں کی شکل میں ہوتے ہیں آسمان صرف آداب صرف قوم نو کے طوفان کی طرح ہوتا ہے ہاں یہ بھی بہت بڑا اللہ کا آذاب ہے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے لوگوں کے دلوں کو دور کر دے نفرت دشمنیاں بہت پیدا کر دے کہ انہیں بغت حسد حسد پیدا کر دے کہ ہر کوئی دوسرے کا دشمن ہو ہر کوئی دوسرے کو کھانے کو دوڑے اور ہر ہر ایک کے بارے میں آدمی کے تصور ہے کہ یہ میرا دشمن ہے کوئی میرا نقصان کرے گا اس سے بڑھ کر اور بدمزگی اس دنیا کی کیا ہے تو جنت چونکہ دار الطیبین ہے پاکیزہ لوگوں کا گھر وہ دنیا میں بھی پاکیزہ تھے بہدو الاطین القول اللہ مات جنت والوں کے بارے میں کہ وہ چلے تھے دنیا کے اندر بھی کس طرف چلے تھے پاکیزہ باتیں کہنے کے لیے پاکیزہ عمل پاکیزہ تو دنیا کے اندر بھی پاکیزہ تھے طیب تھے اپنے عمل سے اپنے قول سے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کے ساتھ بندوں کے ساتھ اپنے معاملے میں دنیا کے اندر بھی پاکیزہ تھے لیکن یہ پاکیزیاں کہیں نہ کہیں اس میں خلر آتے ہیں پھر بھی شیطان اپنا کام کر جاتا ہے نفرتے پیدا کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے آخر میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے منزا ما فی صدور اللہ ماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کے اندر جو کینہ حسد بغض اس طرح کے معاملات ہیں ان سبھی کو نکال دیں گے ان سبھی کو دور کر دیں گے اور پھر کیا ہوگا مایا تر نے یوم اجماء یوم ادارے یوم الفرآن حسنوں کو معاف کر دیا کی نا حسد دلوں سے نکال دیا ہاں جنت میں داخل ہی ہو اس وقت ہوگا جنتی کہ جب ہر لحاظ سے وہ پاک صاف ہو چکا ہوگا نہ کوئی اللہ تعالی کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے لائق نہ ہو اور نہ ہی بندوں کے حوالے سے کوئی اس کے دل میں ایسی بات ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی دل میں کوئی کسی طرح کی کوئی باقی ہو کہ فلان نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا خنا سے کوئی انتقام کا جذبہ کوئی دشمنی کوئی عداوت اگر جنت میں جانے کے بعد بھی عداوتیں باقی ہیں پھر جنت تو نہ ہوئی ہاں پھر جہنم ہے ہاں جہنم والوں کا لال ذکر کیا ہے ان لڑائیاں ان کے جھگڑے ان کے آپس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مار کے جنت جہنم کے اندر ایک دوسرے پر بہتان بازیاں پیر مرید پر مرید پیر پر اور قرآن جگہ جگہ اس کا منظر کھینچا ہے کہ جہنوی کس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوں گے کہ واقعی وہ صرف آگ کا عذاب نہیں حقیقی عذاب تو جنت جب نیم تو کی جگہ ہے تو وہ نیمت صرف کھانے پینے رہنے سہنے کی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ نیمتے حتیٰ کہ ذہنی سکون و اطمینان کی وہ نیمتے ایک دوسرے کے ساتھ دلی محبت کی وہ نیمتے ایک دوسرے کے ساتھ سچی خیر خواہی کی وہ نیمتے ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کی اور ہر وہ چیز جو انسان تصور کر سکتا ہو دوسرے کے لیے تو یہ نیمتے ونزا من اسدور تجریم من تحتم النہار کہ ان کے دلوں سے کینہ بغض نکال دیا جائے گا ان کے نیچے نہر بیتی ہوں گی اقار الحمد للہ اور کہیں گے کہ سب تعریف و اللہ کی ذات کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو اس جنت کی رہنمائی کی اور اس اخلاق کی اس دین کی رہنمائی کی اما کنہ عطدی علیہ اللہ اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے جنت میں جانے کے بعد ان کو واقعی ہی اس نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کی جو نعمت دی ہے اور ہمارے دلوں کو ایک جو ملا دیا ہے یہ نعمت کتنی بڑی ہے اور حقیقت میں جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑی شرط رکھی ہے یوملہ فمار ولا بنون علّہ بقلب سلیم کہ قیامت کے دن نہ مار کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے علامۃ بھی قلب سلیم مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم صحیح سلامت صاف ستھرا دل لے کر آئے گا وہ قلب سلیم صاف ستھرا دل ہر طرح کی عقیدے کی غلاثتوں سے شرک کی غلاثتوں سے ہر طرح کی بدعات سے ہر طرح کی بدعماریوں سے ہر طرح کے فصق و فجور بے حیائی بدکاری سے اور ہر طرح کے کی کینے بغض حسد غرور تکبر وہ چیزیں جو بندوں کے درمیان ہوتی ہیں یہ ہے جو قلب سلیم ہے اور واقعہ آپ وہ سنا ہوگا آپ نے اس حدیث میں کہ جس میں آپ ہے کہ ابھی مسجد میں ایک آدمی داخل ہوگا جو جنتی ہوگا تین دن تک آپ یہ بات سماتے رہے اور تینوں دن وہی آدمی آتا رہا تب تک ایک عبداللہ عبدالبن عمر اور بعض روایت میں عبدالبن عمر کا آتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور تین دن تک اس کے پاس ٹھہرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کا کیا عمل ہے کہ جس وجہ سے آپ بار بار اس کو جنتی ہونے کے بشار دیتے ہیں تو تین دن ان کے پاس ٹھہرے دیکھا کوئی خاص اتنا بڑا عمل نظر نہ آیا وہی معمول، عام معمول جو صحابہ اکرام کا تھا فرائض پورے کرنے کے حوالے سے نفل نوافل کا کوئی اہتمام تھوڑا بہت کو خاص حتیٰ کہ رات حجد کی نماز کے حوالے سے بھی اس نے بتایا کہ خاص ایسی بھی چیز نظر نہ آئی تو حیران ہوئے حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اس کا کوئی عمل ہی نہیں کوئی ایسی خاص چیز نہیں دے، نظر بھی آئی تو پوچھا ان سے بھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تین دن تک تمہارے بارے میں یا فرماتے رہے کہ ابھی مسجد میں ابھی آدمی داخل ہوگا جو جنتی ہوگا اور تم آتے رہے تم داخل ہوتے میں دیکھنا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا کیا عمل ہے کیا کرتے ہو تو صابف فرماتا ہے کہ جو تم نے دیکھا میں یہ کچھ ہوں اور کچھ نہیں ہوں ہاں اتنا ضرور ہے میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض کوئی نفرت کو حسد کوئی بات نہیں ہوتی میرا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہوتا ہے پاک ہوتا ہے ہاں یہ ہے وہ قلب سلیم علامۃ قلبِ سلیم ہاں یہ ہے وہ قلب سلیم جو لے کر آتا ہے یہ ہے جنتوں کے جانے والے جنتوں کے وارف بننے والے تو بات ہم کر رہے تھے تو ویسے تو جنت میں جانے کے لیے بنیادی شرط ہی قلب سلیم کی ہے کہ جو دنیا کے اندر ہی سلیم ہو صحیح سلامت ہو صاف ستھرا ہو اور اگر کبھی تھوڑی بہت چیزیں رہ بھی جائیں ہو بھی جائیں شیطان چونکہ چکے ہے پیچھے پڑا ہوا اور نفسات نفسانی خواہشات بھی ہوتی ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی جائے تو پھر کیا ہے اللہ تعالی ماتا ہے کہ ہم ان کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے مانا زانہ معافی من غل ان کے سینوں سے ان کے دلوں سے حسد بغل ایسی چیزوں کو نکال دیں گے حضرت علی حض ماتے ہیں جب جنگ جمل میں زبیر عوام اور دوسرے صحابی طلحہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں تو حضرت ماتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ چیزیں نکال دے گا جو دنیا میں شیطان نے ڈال رکھی ہیں ہاں وہ بعض اوقات جو چیزیں ہوتی دنیا پیدا الصور الم تختوں پر بیٹھے دوسر ایک دوسرے کے آمنے سامنے خوش گفیوں میں ہوں گے تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے جنت والوں کی محفلیں نہ کہ صرف ان محفلوں کی ظاہری زیب و زینت ان محفلوں کی ظاہری شان و شوکت اور نہ کہ صرف ان کی ظاہری رونق اور یہ چیزیں بلکہ جنت اس محفل محفلوں میں بیٹھنے والوں کی بھی ان کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا محبت ہوگی ان کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہمدردی ہوگی کس طرح ایک ہی دل کے مالک ہوں گے کہ جو میری محبت ہے وہی آپ کی محبت ہے جو میں چاہتا ہوں وہی آپ چاہتے ہیں جو میری رغبت ہے وہی آپ کی رغبت ہے کسی چیز پر بھی بال برابر کوئی اختلاف نہیں کوئی اس میں کس طرح کا تنازع نہیں کوئی جھگڑا نہیں اور پھر مزید یہ بھی اسی جنت کے ماحول معاشرے کے حوالے سے کہ انسان کی دنیا میں کوشش ہوتی ہے کہ بہت اس کو کوئی اچھا ماحول معاشرہ ملے کہ جہاں اس کے پڑوسی اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ اچھے لوگ ہوں باخلاق ہوں معزز لوگ ہوں خود بھی عزت دار ہوں آپ کی بھی عزت کرے تو آدمی اس طرح کے ماحول کو تلاش کرتا ہے کہ جہاں پر اس کو سکون و اطمینان حاصل ہو اور یہ بہت کم آج کل ایسی, ایسی چیزیں مہیا ہوتی ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے پڑوسیوں کے ہی انہی کے وجہ سے ہی ان کی زندگی تنگ آئی ہوتی ہے آس پاس محلے کے لوگ ملنے والے, ملنے والے لوگوں سے ہی بڑا تنگ آیا ہوتا ہے تو پہلی بات تو جنرت نے جسے ہم ذکر کیا کہ وہاں پر جائیں گے ہی وہ لوگ جو طیبین ہیں قلب سلیم کے مالک ہیں اور پھر ان میں بھی اگر آپ کو کون مل جائیں اللہ کے نبی اور رسول ان کی محفلیں ان کی مجلسیں ان کے ساتھ ان کے پڑوس مل جائیں اور صحابہ اکرام ان کی تمنا یہی ہوتی تھی صحابہ اکرام ان کو فکر اس بات کی ہوتی تھی ایک صحابی آپ کے پاس آیا کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ آپ کے پاس آپ کے پاس بیٹھتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کی باتیں سنتا ہوں ایمان تازہ ہوتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ دنیا میں تو جب بھی آپ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے آپ کے پاس چلا آتا ہوں لیکن جنت میں اگر میں چلا بھی کیا اگر داخل بھی ہو گیا تو آپ تو کسی اونچے منظر و مقامات پر ہو گئے اور میں جنت میں کہیں نہیں ہوں گا کیسے آپ کو دیکھ پاؤں گا ہاں صحابہ کی اگر تمنا تھی تو یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کیسے حاصل ہو وہ صحابی کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ جو رسول اکمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا تو ایک دن آپ نے خوش ہو کے فرمایا کہ مانگو جو مانگتے ہو تو انہیں کیا فرمایا کا مرافقت کہ مجھے کیا چاہیے کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے پاس ہوں اب یہ وہ چیز جو آپ کے اختیار میں نہیں تھی آپ نے کیا فرمایا کہ فعمنی اعلیٰف سے کبھی کثرت سجود ہاں سوال تیرا بڑا اچھا ہے بڑا عظیم ہے لیکن میرے اختیار میں نہیں تو اس کے لیے کیا کرو کہ میری مدد کرو زیادہ سجدے دے کر کے کیا مطلب میری مدد کرو کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور میری دعا کے قبول ہونے کے لیے تمہارا عمل چاہیے کہ تم اس اپنے آپ کو لائق بناؤ کہ تم تم کو میرا ساتھ مل جائے اس کے لیے کیا کرو فرض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں فرائض تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نوافل کے اہتمام کیسا سجود تو بات کر رہے تھے کہ صحابہ کو اگر فکر ہوتی تو اس بات کی ہوتی تھی کہ جنت میں آپ کا ساتھ کیسے حاصل ہو جنت میں آپ کی رفاقت کیسے ملے کیونکہ یہ ہے حقیقی رفاقت یہ ہے حقیقی نعمت اور یہ ہے اصل جنت کہ اگر کسی اللہ کے نبی رسول کا اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی عظیم ہنسیوں کا ان کا ساتھ مل جائے ان کی رفاقت مل جائے ان کا پڑوس مل جائے اس سے بڑھ کر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پڑوس بتایا ہے کہ پڑوس ملے گا آپ ہمسائے بن سکتے ہیں ان کے بھی کیسے بنیں گے امینتی اللّہ و رسول فعلۂ کا مٰ الدین انعام اللہ علیہ <عَلَيْهِم> اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ وہ لوگ دلست. ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا انعام کن پر کیا مین نبی و صدیقین و شہدا او صحین نبیوں صدیقوں شہدا اور صالحین میں سے بحسن اعلیٰ عا رفیقا۔ ہاں اصل بات ہماری کہاں پر تھی کہ کیا ہی اچھا کیا ہی اچھا ساتھ ہے کیا ہی اچھی رفاقت ہے ان لوگوں کی مل جانا کہنے کا مقصد یہ ہے جنت کی معاشرتی زندگی جنت کی محفلیں جنت کے مجلسیں کہ جہاں پر نہ کہ صرف کھانے پینے کی نعمتیں نہ کہ صرف دیکھنے کے مناظر نہ کہ اور اس طرح کی جسمانی لذتیں بلکہ ان جسمانی لذتوں سے کہیں بڑھ کر روحانی لذتیں اور وہ روحانی لذتیں کہاں سے جنت والوں کی طرف سے جنت کے رہنے والوں کی طرف سے کہ ہر کوئی آپ کے لیے دعا گو ہے ہر کوئی آپ کے لیے خیر خواہ ہے ہر کوئی آپ کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے آپ اپنے لیے اتنی ہمدردی اپنی خیر نہیں چاہتے ہو گے جتنی خیر آپ کا بھائی جنت میں رہنے والا آپ کی چاہتا ہے ہاں یہ ہے وہ عظیم عظیم جنت کے نیمتے کہ جس کو انسان کو تلاش کرنے کی اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم جنت کی محفلوں کا مجسوں کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ دنیا میں اگر کوئی مہمان آتے ہیں آدمی کی بھاگ دوڑ خرچے جو ہوتے ہوتے ہیں وہ تو اخراجات خان وانوں پہ جو بھی وہ تو یہ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی مہمان بازی کے لیے ان کی میزبانی کے لیے انتظامات اور کھانے پینے اور یہ ساری چیزیں بڑھ لگی ہوتی ہیں پورے گھر والوں کی تو محفل محفل تو جمتی ہے لیکن اس پر انسان کو بڑا کچھ کرنا بھی پڑتا ہے تو جنت کی محفلیں تو جمے گی لیکن اگر ایسی دوڑیں لگی گی تو پھر مسئلہ ہوگا ہاں جی وہاں پر دوڑیں جنتیوں کی نہیں لگے گی وہاں پر خدمت کے لیے اللہ نے کیا ہے خدمت کے کیا ہے اللہ نے بلدان مخل میطوف علیہ کا الحم اللہ ماتاثر طور میں کہ ان کے اوپر انہی کے غلام بچے نوعمر لڑ ان پر گھوم پھر رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے ان کی محفل و مجلوس میں ان کو جام پیش کرنے کے لیے ان کو کھانے پیش کرنے کے لیے ان کو طرح طرح کی چیزیں مہیا کرنے کے لیے جنت والوں کو بھی ان کے مہمانوں کو بھی ان کے گھر والوں کو بھی کہ ان ہم لو, -لُو <-مَقْنُون> یہ کی غلام کیسے ہیں کہ جیسے چھپے موتی ہیں پالوقات دنیا میں غلام ہوتے ہیں اور عام طور عربوں کے ہاں غلام کون ہوتے تھے حبشی غلام حبشی غلام کس لیے حبشی رکھتے تھے کہ عام طور پر بیچارے بالکل گرے ہوئے سمجھے جاتے تھے آکا کے سامنے مالک کے سامنے سر اٹھانا اس کی کو بات نہ ماننا ایسی چیز ان کے ہاں ایسی نہیں ہوتا کہ جو کہہ دیا سر جھکا کے بس کام کر دیا لیکن حبشی غلام رنگ یعنی دیکھنے کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس سے آدمی کو کوئی اچھا منظر پیش ہو یہاں پر غلام خادم کون ہیں ناؤمر لڑکے اور وہ بھی کون ہیں کیسے ہیں کہ ان ہم لو جیسے کہ چھپے موتی ہیں اور دوسری میں کیا فرمایا ادارہ ہنسیب تہم لو الو کہ تم جب دیکھو گے تو کیا خیال کرو گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں غلاموں کا یہ حال ہے خادموں کا یہ حال ہے تو پھر جنت والے خود کیسے ہوں گے جنت والوں کی بیویاں کیسی ہوں گی تو بات کر رہے تھے بیطوف عل ملدار محلہدون ان پر بچے لڑکے نو عمر ان پر گھومے پھریں گے ان کی خدمت کے لیے اور مخلدون ہمیشہ وہ اسی عمر میں رہیں گے دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نو عمر لڑکا آپ نے لیا کام کی خدمت کے لیے دس پندرہ بیس سال کے بعد وہ عمر بڑھتی گئی اس کی بڑھاپے کو جا پہنچا ہمت قوتیں بھی جواب دیے جاتی ہیں کمزور پڑ جاتا ہے ہاں چہرہ بھی مرجھا جاتا ہے وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں وہ خدمت بھی نہیں ہوتی وہ پہلے کرتا تھا لیکن یہاں پر ہمیشہ کے لیے جنت بھی ہمیشہ کریے اس کے خادم بھی ہمیشہ کریے اور ہمیشہ کے لیے اسی عمر میں رہنے والے خادم مخلدون ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے تصورات سے بالا تر کہ پندرہ سال کا بچہ وہ ہزار سال کے بعد ہی سال کے ہوگا وہ لاکھ سال کے بعد بھی پندرہ سال کے ہی ہوگا اسی عمر میں ہوگا اسی رونق اسی پرک پرکشش چہرے اور اس انداز سے ہوگا ہاں یہ وہ چیزیں کہ جس کا ہم دنیا میں تصور کرنا ہمیں مشکل ہے تو بات کر رہے تھے اور یہ غلام کتنے ہیں بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ ایک ایک جنتی کے دو دو ہزار تک غلام بلکہ اس سے بھی کئی ہزاروں تک ان کے غلام ایک ایک جنتی کے اس کے غلام اس کے خادم کہ جو اس کی خدمت کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنت میں سوائے راہ تو آرام کے سوائے لذے اٹھانے کے ہاں وہاں پر اللہ کی عبادت تو کوئی نہیں ہے لیکن جنت کے کاموں کو نپٹانے کرنے کے لیے بھی جنتی کو کس طرح کے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے نہ کوئی محنت ہے نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے بلکہ اس کے لیے اللہ نے سارے پہلے سے انضامات کر رکھے ہیں جنت کے مردوں کے لیے الگ سے ہیں ہم وہاں کی عورتوں کے لیے الگ سے ہیں وہ بھی ہم آگے بیان کریں گے جنت کی بیویوں کے حوالے سے جنت کے عورتوں کے حوالے سے کہ ان کی بھی خادمائیں کیسی ہیں ان کی بھی جو خادمائیں ہیں ان کا بھی کیا حال ہے وہ بھی کس انداز سے ہیں وہ آگے چل کر ذکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں کے وارس بنائے اور ان جنتوں میں جانے والے جو اعمال ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ کو خیر و صلی اللہ وسلم محمد جی جی شکر بارک اللہ فی شیخ. شیخ ساتھیوں کے بس دو تین ہی سوالات ہیں زیادہ نہیں ہیں شیخ پہلا جو ہے وہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں ایک کہ سامعین میں سے ایک نے ملاحظہ یا اپنا ایک پیش کیے کہتے ہیں کہ اگر جنت میں آپ نے جس طرح ذکر کیا سونا نہیں ہے تو جو لوگ سونے کے شوقین ہیں وہ اپنے شوق کا مزہ کیسے لیں گے ادھر اچھا سوال ہے ماشاء کہ جن کو سونے میں مزہ آتا ہے سونے کے شوقین ہیں کیسے شوق پورا کریں گے دیکھیے جنت میں جو چیز نہیں ہونے والی اور نہ ہی انسان کو اس کی ضرورت ہے اور جس وجہ سے جنت کی سے چھوٹیں گی اور حقیقی معنوں میں بات دیکھیے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے سونے کا شوق تو ہوگا یا مزہ ہوگا لیکن جنت کی نعمتوں کا مزہ اس سے بڑھ کر ہے سمجھے نا اور اگر وہاں پر جا کے نیند آئی تو ایسے شوقینوں کو پھر خود جو ہے احساس ہوگا کہ نہ نیند آتی تو اچھا تھا تاکہ اتنے وقت میں جو ہے جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تو لیکن میں بات جو کرنے لگا تھا یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے کسی بھی لحاظ یا ان کا ہونا یوٹیوب پر ایک بھائی نے سوال کیا آ, سوال یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائیں گے تو شیخ کیا اس کا آپ آج جواب دیں گے اس کا اگلے درس میں تفصیلی آئے گا کیا بارکلوفک بار میں یہ سوال بہت اچھا ہے اور بہتر یہی تھا کہ اگر یہ سوال پہلے آ جاتا کہ جب ہم نے جنت میں داخلے کا ذکر کیا ہے تو جنت میں بغیر حساب کے داخلہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں رسول قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم جانتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ نمایا کہ میری امت کے مجھے لوگ دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ستر ہزار وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے تو آپ یہ بات کر کے اپنے حجر میں چلے جاتے ہیں اور صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے جنہوں نے شرک نہ کیا ہوگا اور اس طرح کی مختلف باتیں ان کی ہوتی ہیں تو رسول مسئلہ سماپس آئے تو صحابہ نے بتایا کہ ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو آپ مائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی چار صفتیں آپ نے بیان فمائیں حم اللدینہ لاسترقون ولاون ولاقتون و الا رب یا توکنون کہ جو نہ تو کسی سے دم کرواتے ہیں نہ بدسگونی دیتے ہیں اور نہ ہی وہ داغ سے آگ سے داغتے ہیں جسم کو بعض اوقات کوئی علاج کے لیے آگ سے داغنا یہ کام کرتے ہیں جس کو کئی کا نام دیتے ہیں بلا رب بھی میں توکرون اور اپنے رب پر توقع بھروسہ کرتے ہیں تو یہ ہیں جو توحید کے اعلیٰ ترین درجات ہیں کہ جب انسان ان مقامات تک پہنچتا ہے توحید میں اللہ کے توحید کو اس انداز سے اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتا ہے بارك الله فيكم ومجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد